میرے گھر کو پاک صاف رکھنا کن کے لیے لطوائفینہ طواف کرنے والوں کے لیے ولاقیفینہ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے و رکائی اور رکو کرنے والوں کے لیے و سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے وعید اور جب کالا کہا ابراہیم نے ربی رب بھی اے رب اجال تو بنا حاد اس جگہ کو بلدن امینہ شہر امن والا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 ازر میں مجبور کروں گا اسے الہ عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف و بھی المصیر مسیر اور وہ بری ہے پھرنے کی جگہ صدق اللہ عظیم